بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف تلک المبین الف لام را یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں إِا أَم زَلناهُ قآان رَبية لا ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین اے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہارے طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتی ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھی ابھی رو تو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں اولیا بنی لا تقص الرؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشياطين للانسان عدو مبين انہوں نے کہا کہ بیٹا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 حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں کچھ شک نہیں کہ ابا کھلی غلطی پر ہے او کو تو لو یو سو کوخلو لکم ابی کم یخلول من بعده قوما صالحین یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو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 ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی اندھے کوئے میں ڈال دو کہ کوئی راگیر اسے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو قالو یا ابانا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 کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے ہم اس کے نگہبان ہیں قال ان به ان يأكله الذئب انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے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 اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کو چورکھ میں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 باور نہیں کریں گے الا قومی فی بلا بل سکم فسکم امرا تو قبر جمی المستان والا میں تو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 محسنی <الْمُحْسِنِين> اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم اتا کیا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا معاذ ہوں چل بادی احسن ان اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آکا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم لوگ فلاں نہیں پائیں گے وَلَقَدْ هم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 تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی بی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کر دیا جائے یا اسے دکھ کا عذاب دیا جائے یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کُرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے وَإِن كان قد من دبر فكذبت وهو من اور اگر کُرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے فلما رآ قد من دبر قال سہو من دوبری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 قالت فذلكم الذي لمتنني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين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 له ربه فصرف عنه إنه هو پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان سے عورتوں کا داؤ ٹال دیا بے شک وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے تم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 تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیک کار دیکھتے ہیں کوم پام تو پانی قبل عیم کم المنی ربی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 میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے وہ تب تم مل تب ابھی میں وہ شری کا بل شہ ذلك من فضل وعلن ناس اکثر الناس لا اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شایا نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے السجن ام اے میرے قید خانے کے رفیقو کو بھلا کئی جدا جدا آکاشے یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے میں سن پم لمر اللہ چل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 جنو راسنی اور ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا پھر اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کر دینا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 ابو تو اشلمی نشنو بھی چیل اشلمی بالمی انہوں نے کہا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 سب بقروتی کلو سب سون بلتین خوبر اب ستی غرض و یاف کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف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 بِكَيْدِهِنَّ لان اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ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 کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا ابر انسی انسو رو روبی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 ضایا نہیں کرتے وَلَأَجْرُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے وَجَاءَ اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له اور یوسف کے بھائی کینان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان دیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے کم ال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 اب اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے و انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو پھنس لائیں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے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 ان کے سامان میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں سلم ابھی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 سو اللہ ہی بہتر نگے بان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ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 کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل ویال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے نگہبانی کریں گے اور ایک بارے شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے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 پس جب انہوں نے والد کو اپنا قول دیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ زامن ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ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 قالوا عليهم ماذا وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے حمل ابھی ولمن جاء, به حمل بعیر ولمن جاء حمل بعیر وانا به زعیم وہ بولے کہ بادشاہ کا کٹورا کھویا گیا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شطر انعام اور میں اس کا ضامن ہوں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 <تصفح> وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا جز اون جدی روشنی جزلی انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے تھیلے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتی ہیں ایش نو سعود مجن مش کا کلری مینالی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 سب ہے نرسی علم کال ا تم سب میں ہوں أَعْلَمُ میں صفحو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 آخر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر سلا کرنے لگے سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو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 اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس کافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں جمی جمیا نہی مورکی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 اور ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر ہائے افسوس اور و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا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 اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوں کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیئسوا من روح اللہ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 قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ لا لَا اجر أَجَرَ وہ بولے کیا باقی تمہیں یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بن یامین کی طرح بشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نے ککاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا اللہ لقد اللہ وإن كنا وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطاکار تھے یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تم کو معاف فرمائے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے هذا فألقوه على وجه يأت بصيرا بأهلكم أجمعين یہ میرا کرتا لے جاؤ پھر اسے صاحب کے منہ پر ڈال دینا تو وہ بینا ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل ویال کو میرے پاس لے آؤ پال ابو ہوں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 آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مگر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 بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے بے شک ہم خطا کار تھے هو فرمایا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے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 وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد وجاء بكم من البدو من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي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 فاطر السماوات والارض انت ولیہی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین جب یہ سب باتیں ہو لی تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تابیر کا علم بخشا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کار ساز ہے تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجوئی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 ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تم ان سے اس خیر کا کچھ سلا بھی تو نہیں مانگتے یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے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 یا ان پر ناگہ قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو الہلی سبیلی ادر الا بخیر و تنانی و صبح انمین المشرقی کہہ دو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 گناگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا